پھر دروازہ کھول دیا گیا جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو حضرت تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام تو یاد رکھیے کہ ان حضرت امبیا کرام نے حضور علیہ السلام کو اپنا بھائی فرمایا ہے کیونکہ سارے نبی نبوت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ انبیاء کرام علاقائی بھائی ہیں عقائد سب کے ایک قواعد شرعیہ میں مختلف یہ بھی یاد رکھیں کہ ان حضرات کا مختلف آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا استقبال کے لیے ہے ورنہ ان کے مقامات یہ نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام تو چھوٹا آسمان ہے مگر معراج میں انہوں نے حضور علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات کی جیسے جب حاجی صاحبان حج سے آتے ہیں تو کوئی کراچی جا کر ان کا استقبال کرتا ہے کوئی لاہور جا کر اور کوئی گجرات کے اسٹیشن پر تو اسی طرح یہاں پر بھی معاملہ ہے ورنہ یہ اصل ان کے مقامات نہیں تھے تو بہرحال حضرت جگریر امین علیہ السلام نے عرض کیا. یہ یوسف ہیں انہیں سلام کیجیے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا صالح بھائی سالش نبی آپ خوب آئے تو یہ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلط وسلام کا فرمانا استقبالیہ کلیمات کے طور پر تھا پھر آک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے اوپر لے گئے حتّہ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا کہا گیا کون ہے فرمایا میں جبرائیل ہوں کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا نبی کریم علیہ السلام ہیں کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں تو کہا خوش آمدید اچھا آنا آئے دروازہ کھولا گیا جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ صلاط وسلام تھے تو جبریل امین علیہ السلاط و سلام نے کہا یہ کہ ادریس ہیں آپ انہیں سلام کریں میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا کہا خوش آمدید سالش سالش نبی حضرت ادریس علیہ صلاط و حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے ہیں کیونکہ آپ حضرت رو علیہ السلام کے آبا و اجداد میں سے ہیں مگر آپ کو بھائی کہا اس لیے کہ نبوت کے لحاظ سے سارے انبیاء کرام علیہ و وسلام آپس میں بائی ہیں اس نبوت کے رشتے سے حضور کو بائی کہا تو بہرحال میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تین سوالات ہر آسمان پر جو فرشتے کرتے تھے کہ کون آپ کے ساتھ کون ہیں نبی پاک علیہ السلام کو کیا بلایا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جس جس دروازے سے جزریل امین علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کو لے کر آسمانوں سمانوں پر جا رہے ہیں یہ دروازہ خاص طور پر بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہاں سے شب معراج حضور علیہ السلام نے گزرنا تھا ورنہ سرکار کے علاوہ کسی نے یہاں سے گزرنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں تھی تو بہرحال میرے آقا علیہ و السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام مجھے لے کر پانچویں آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا کہا گیا کون ہے فرمایا جبرائیل ہوں کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے فرمایا حضور علیہ السلام ہے کہا گیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں بلایا گیا ہے تو کہا گیا خوش آمدید آپ اچھا آنا آئے دروازہ کھولا گیا تو جب میں اندر داخل ہوا تو حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیاں میں ایک جگہ پر یہ فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ مسلطلام کے یہ مقامات ان کے درجات اور علوم کے لحاظ سے تھے جس نبی کا جتنا درجہ آلہ اتنا ہی مقام بلند تو دیکھیے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان سے اوپر چھٹے آسمان پر حضور سے ملے جیسا کہ ابھی آئے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ انبیاء کے والد ہیں بڑے درجے والے ہیں تو سب سے اوپر ساتویں آسمان پر حضور سے ملے تو یہ فرق مراتب بیت المقدس کی نماز میں بھی تھا کہ اعلیٰ درجے والے انبیاء پہلی سب میں تھے واللہ تعالی علم جل جلالہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے تو زبریل امین علیہ السلام نے یہ کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں انہیں سلام کیجیے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا پھر کہا خوش آمدید اے سالش بھائی اے سالش نبی تو سالے کی نہایت لذیذ اور نفیس مانا ہے کہ رب کے دیدار اس سے بالمشافہ کلام فرمانے اس سے اپنی بات منوانے گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے کی صلاحیت رکھنے والے یہ صلاحیتیں سوائے حضور کے کسی اور میں ہیں ہی نہیں صرف نبی کریم علیہ السلام میں یہ صلاحتیں ہیں اس لیے صالح نبی صالح بھائی ہر انبیاء کرام علیہ صلاحت والسلام نے آسمانوں پر جو ہے وہ کہا اور نبی پاک علیہ السلام کا ان الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ استقبال جو ہے وہ فرمایا اور مرحبا بالابن ابن صالح فرمایا مرحبا کے نعرے ان امبیا نے آسمانوں پر لگائے اور اللہ نے محبوب کی امت سے دنیا میں لگوائے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ اور انشاءاللہ جنت میں بھی ہم لگائیں گے انشاءاللہ اللہ جنت میں بھی لگائیں گے تو کوئی اگر یہ کہے کہ مرحبا کے نعرے لگانا کہاں سے ثابت ہے تو یہ بخاری مسلم کی حدیث طویل حدیث اس پر شاہد ہے کہ ہر آسمان پر انبیاء کرام نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں مرحبا مرحبا تو بہرحال نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے گئے فتح کے چھٹے آسمان پر پہنچے دروازہ کھلوایا کہا گیا کون ہے جبرائیل کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے فرمایا ہاں کہا گیا خوش آمدید آپ اچھا آنا آئے دروازہ کھلوایا گیا جب میں اندر داخل ہوا تو وہاں حضرت موس علیہ سلاۃ سلام تھے تو یاد رکھی حضرت مص علیہ السلام پہلے صاحب کتاب نبی ہیں آپ کی تو پر ہزارہ انبیاء علیہم السلام نے عمل کیا آپ کلیم اللہ ہیں اس لیے آپ ان سب نبیوں سے اوپر چھٹے آسمان پر دکھائے گئے اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام جو ہیں وہ افضل ہیں اور ان کی دلیل یہ حدیث ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت موس علیہ السلام ہیں اول الازم رسل میں ان کا شمار ہوتا ہے تو حضرت جبراہیل نے کہا یہ موسا ہے انہیں سلام کیجیے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا پھر کہا خوش آمدید اے دے صالحبائی صال نبی جب وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے حضرت موس علیہ السلام رونے لگے اللہ اللہ بعض بے وقوفوں نے سمجھا کہ حضرت موس علیہ السلام کا یہ رونا معذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام پر حسد کی وجہ سے تھا تخر اللہ انبیاء کرام حسد سے پاک ہیں لیکن بعض بے وقوفوں نے یہ کہا کہ جو درجہ سرکار کو ملا وہ حضرت موسی علیہ السلام کو نہ ملا یا ان کی امت جس قدر جنتی ہوئی حضرت مس علیہ السلام کی ہوئی مگر یہ محض غلط ہے کوئی بھی نبی ہو وہ حسد نہیں کرتا یہ تو بیماریاں برائیاں دور کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں انبیاء کرام یہ حاسدین نہیں ہوتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تو آخرت میں مومنوں کے سینوں سے بھی حسد کو دور فرما دے گا تو انبیاء کرام تو دنیا میں حسد سے پاک سے وہاں حسد کیسے کریں گے اور عام شارہین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام کا یہ رونا اپنی امت پر اظہار افسوس کے لیے تھا اپنی امت پر یعنی ان کی جو امت تھی اس پر اظہار افسوس کے لیے تھا کہ بنی اسرائیل نے ہمیشہ میری مخالفت کی اس لیے ان میں جنتی تھوڑے اور ان محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کی اطاعت بہت کرے گی اس لیے وہ جنتی زیادہ ہوں گے مگر اشاخ یہ کہتے ہیں شاہ کی شرح کچھ اور ہوتی ہے اشاخ کہتے ہیں کہ حضرت موس علیہ السلام کا یہ رونا خوشی کے لیے تھا کہ آج ان کی کوہ تور والی تمنا پوری ہو رہی ہے کہ آج بار بار حضور علیہ السلام اللہ کا دیدار کریں گے اور یہ ان آنکھوں کو دیکھیں گے جو خدا کا دیدار کر کے آئیں گے گویا رخ سار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمال الہی کا آئینہ ہوگا اللہ اکبر کبیرہ تو یہ خوشی کا رونا تھا یاد رکھیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی شخص جاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا یہ اصول ہے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی شخص اللہ تعالی کا دیدار جاگتی آنکھوں سے نہیں کر سکتا دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا دیدار کرایا ہے لیکن اس دنیا میں نہیں بلکہ مقام میں بلا کر اللہ اکبر جہاں سارے فاصلے مٹ گئے آپس میں اس طرح محب اور محبوب ملے فاصلہ باقی ہی نہیں رہا تو اس عالم میں جس کی ہم کیا تشریح کر سکتے ہیں زبانے گنگ ہیں اور عقلیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جبھی جب آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ خیرد سے کہہ دو کہ سر چکا لے گاہ سے گزرے گزرنے والے یہاں تو خود پڑے ہیں جہد کو لا لے کسے بتائے کدھر گئے تھے سمت پریشان ہیں کہ سرکار کہاں گئے تو ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ کہاں گئے دائیں گئے بائیں گئے کہاں گئے تو سرکار لے سلا سلام حالانکہ جسم رکھتے ہیں لیکن لامزام تشریح لے گئے اور خدا جسم نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے وہ لا مقام ہے تو پھر بھی سرکار نے وہاں اپنے رب کا دیدار کیا ماں ذاغل بخر مماتا تھا آنکھ اللہ کے دیدار میں نہ, نہ ہی جو ہے وہ ٹھٹکی ہے نہ ہی مطلب جو ہے وہ ادھر ادھر متوجہ ہوئے ٹکٹکی باندھے اللہ کا دیدار نبی پاک علیہ سلام فرماتے رہے ہیں یہ طاقت بھی خدا نے دی اب لا مقام سرکار گئے کیسے چلے گئے یہ خدا کی شان ہے خدا نے بلایا ہے اپنے محبوب کو یوں سمجھ لیجئے کہ نور نے نور کو دیکھا ہے نور نے نور کو دیکھا ہے میرے علیہ السلام لباس نورانیت میں تھے لباس نورانیت میں ورنہ ملائکہ تو ہیں ہی نوری لیکن یہ ملائکہ وہ ہیں کہ ان کے سردار جبریل امین علیہ السلام بھی اسی طرح سے آگے نہ جا سکے تو میرے سرکار علیہ السلام کیسے آگے تشریف لے گئے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ صرف اور صرف بشر کہنے والے لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے طبلا شک و شبہ سے بشریت میں سرکار تشریف لائے ہیں قرآن بھی شاہد ہے بشریت کا انکار نہیں ہو سکتا لیکن سرکار کی بشریت ملائکہ کی نورانیت سے بھی آلہ ہے نورانیت ملائکہ سے بھی آلہ ہے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی جو ہے وہ بشریت عطا فرمائی اور حقیقت تو نور ہے نبی پاک علیہ سلات و السلام کی تو بہرحال حضرت نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موس علیہ السلام رونے لگے ان سے کہا گیا کیا چیز آپ تو رولا رہی ہے فرمایا اس لیے ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے تو یعنی نبی پاک علیہ السلام سلام مراد ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی یعنی اپنی امت پر اظہار افسوس بھی حضرت علیہ السلام کر رہے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی امت کی تعریف بھی ہو رہی ہے آقا فرماتے ہیں پھر مجھے ساتویں آسمان کی طرف اٹھایا گیا جبریل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا کہا گیا کون ہے کہا میں جبراہیل ہوں کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے کہا نبی پاک علیہ السلام ہے کہا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے تو فرمایا کہ ہاں بلایا گیا ہے فرمایا خوش آمدید آپ بہت اچھا نہ آئے پھر جب میں وہاں داخل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تھے سب سے بلند مقام ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی یہ ہے ترتیب اکثر روایات میں تو بعض حدیثوں میں اس کے خلاف بھی ہے بہرحال جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں انبیاء اے کرام علیہ مصلاط والسلام سے جن جن آسمانوں پر ملاقاتیں ہوئی وہی وہ ظاہر ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں ورنہ کچھ اختلافات دیگر روایات میں ملتے ہیں بہرحال جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ کے والد ابراہیم ہیں آپ انہیں سلام کریں تو میراج کی رات حضور علیہ السلام شوق دیدار الہی میں بحالت استغراق تھے آپ کی میں ذرا توجہ چاہوں گا بڑا عشقیہ نقطہ ہے علامہ صاحب تشریف فرما ہے ان جسارت کرتے ہوئے یہ نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جبریل امین علیہ اللہۃ وسلام ہر آسمان پر کیوں ہر نبی کا تعارف پروا رہے ہیں ابھی تو سرکار سب کو نماز پڑھا کر آئے ہیں بیت المقدس میں پھر یہ تعارف کیسا آپ نے کبھی اس نقطے پر سوچا ہے کبھی غور کیا کہ ابھی تو بیت المقدس میں نبی کریم علیہ السلام سب کو نماز پڑھا کر آ رہے ہیں سب نے دیدار مصطفیٰ کیا ہے سرکار کی امامت میں سب نبیوں نے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے اور اب ہر آسمان پر جو ہے جبرین امین علیہ السلاطلام تارو بھی کرواتے جا رہے ہیں کہ یہ حضرت آدم ہیں یہ حضرت ادریس ہیں یہ حضرت موسا ہے وغیرہ وغیرہ علیہم السلاط وسلام تو دیکھیے علماء یہ امشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلاط وسلام کو جب معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم کہ آج مجھے رب کائنات کا دیدار ہونا ہے اور میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ہے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرنا ہے اور یہ وہ نعمت ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی یہ وہ نعمت ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے تو اب خدا کے دیدار سے پہلے یہ جتنے بھی سفر ہیں آسمانوں کی سیر ہے جنت کی سیر ہے عذہباد میں مبتلا لوگوں کو دیکھنا ہے یا جہاں جہاں بھی نبی پاک علیہ سلام گئے جن جن ملائکہ یا نبیوں سے ملاقات یا جن سے جو جو بھی گفتگو ہوئی یہ تمام مراحل اور لاکھوں سال کے جتنے بھی جو ہے وہ مسافت کے معاملات ہیں کبھی براق پر سواری ہے تو کبھی رف رف پر سواری ہے کبھی سدرت المتہا پر جبرائیل کا رک جانا اور آگے سرکار کا جانا ہے یہ تمام معاملات جتنے بھی ہیں ہر ہر جگہ میرے کال سلاط وسلام پر جو ہے وہ استغراق کی کیفیت تاریخ ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مجھے ابھی اپنے رب کا دیدار ہونا ہے سرکار پر ایک کیفیت تاری ہے قیف تاری ہے وجدانہ کیفیت تاری ہے شوق دیدار اللہی میں اس اسفیت نبی علیہ سلام پر ہے اس لیے جبریل ہر بار عرض کرتے تھے کہ یہ فلاں نبی ہیں یہ فلاں رسول آپ انہیں سلام کی دیئے آپ کی توجہ تام رب کی طرف تھی ماں جاغل بسر بما تغا کا ظہور تھا ورنہ حضور ان تمام انبیاء کو جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں کیسے نہ جانتے ابھی کچھ دیر پہلے تو ب مقدس میں سب کو نماز پڑھا کر آ رہے ہیں ملاقات کر چکے ہیں وہاں سے الوداع کر چکے ہیں پھر کے کیسے تو بات وہی ہے جو یہاں بیان کر دی گئی اللہ کو اکبر کبیرہ تو میرے پیارے اسلامی بھائی نبی پاک علیہ السلام نے انہیں سلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جواب دیا پھر کہا خوب آئے اے صالح فرزند صالح نبی اللہ اکبر یاد رکھیے ان آسمانوں پر امبیائی کرام اپنے جسم شریف سے ہی موجود تھے انبیاء کی صرف رو نہیں تھی ہر آسمان پر بہت سے نبی استقبال کے لیے موجود تھے جن کی قیادت خاص خاص ہی کر رہے تھے تو پہلے آسمان والوں کی قیادت چونکہ حضرت یادم علیہ السلام فرما رہے تھے اور ساتویں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہاں صرف قائدین انبیاء کا نام لیا گیا ورنہ ان کے ساتھ بے شمار دیگر بھی انبیاء تھے اور یہ ترتیب مکانی میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں چونکہ حضرت یادم علیہ السلام اول بشر اول نبی لہذا وہ اول آسمان پر تشریف فرما ہوئے اب کے اظہار کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے قریب ترین ہیں آپ میں اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں لہذا وہ وہاں سے قریب ترین جگہ یعنی دوسرے آسمان پر دکھائی گئے پھر نبی پاک علیہ السلام کی امت شکل یوسف علیہ السلام میں خوبصورت شکل میں جنت میں داخل ہوگی اس لیے آپ ان کے بعد دکھائے گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے والد ہیں اس لیے سب سے اونچے آسمان پر ملایا ملایا گیا ہے اللہ اکبر الحمد کل سے بارش ہو رہی ہے بابل مدینہ کراچی میں اور آج سارا دن جو ہے وہ بارش کا سلسلہ رہا اور ابھی جب میں نے بیان شروع کیا ہے نا تو تیز بارش ہو رہی ہے تیز بارش ہو رہی ہے الحمد شاید آپ میں نے پنکھا بھی اپنا بند کر دیا ہے شاید تیز بارش کی آواز آپ لوگ سن رہے ہوں ولّہ عالم کے مائک سے یہ آواز آ رہی یا نہیں آ رہی مجھے نہیں معلوم لیکن تیز بارش ہو رہی ہے اور انتہائی حیرت کی بات یہ ہے کہ لائٹ جو ہے وہ چلی تو جاتی ہے لیکن آدھے گھنٹے بعد آ جاتی ہے یہ سب سے زیادہ حیران کن بات ہے کہ یہاں بابر مدینہ میں آدھے گھنٹے کے لیے لائٹ جاتی ہے پھر آ جاتی ہے تین چار گھنٹے کے بعد پھر آدھے گھنٹے کے لیے جاتی ہے پھر آ جاتی ہے بس آپ دعا فرمائیں کہ دوران بیان لائٹ نہ جائے پرانے بیان لائٹ نہ جائے اور اللہ تعالیٰ نفے والا پانی نصیب فرمائے اور پانی کے نقصانات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے آمین تو میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں صدرت تک اٹھایا گیا صدرت اللہ اکبر یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر اسے منتہا چند وجہ سے کہتے ہیں ایک یہ کہ فرشتوں کے علم کی انتہا یہاں ہے اس سے اوپر کی خبر کسی کو نہیں کسی فرشتے کو نہیں کسی فرشتے کو اس کے اوپر کی خبر نہیں یعنی امبیا شہداء اور ملائکہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے پھر حضور علیہ السلام کے سوا کوئی نبی یہاں سے آگے تشریف نہیں لے گئے سب سے بڑے فرشتے جبریل علیہ السلام کی انتہا یہاں ہی ہے کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھے لوگوں کے اعمال یہاں تک ہی بذریعہ فرشتے پہنچتے ہیں پھر وہ یہاں سے اوپر اٹھائے جاتے ہیں یوں ہی احکام الہی اوپر سے یہاں تک آتے ہیں پھر فرشتے یہاں سے لیتے ہیں بہرحال یہ بیری چند وجہوں سے منتہا یعنی ختم ہونے کی جگہ ہے یہاں اضافت موصوف کی صفت کی طرف ہے تو بہرحال اسی لیے سترا تل کہا جاتا ہے تو فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کے اس کے بیر حجر کے مٹکوں کی طرح تھے سدرت المتہا کے یہ حجر یمن کا ایک شہر ہے تو جہاں کے مٹکے بہت بڑے بڑے ہوتے ہوں گے تو اس بیری کے بیر مقام حجر کے مٹکوں کی طرح یعنی تشبیح دی گئی ہے کہ اس کے بیر اتنے شاندار اور بڑے بڑے تھے تو بہرحال سرکار فرماتے ہیں سدرت المتحا کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سدرت المنتہا ہے وہاں چار نہریں تھیں دو نہریں تو خفیاں تھیں اور دو نہریں ظاہر تھیں تو اس بیری کے درخت کی جڑ سے یہ چار نہریں نکل رہی تھیں اور دو تو ظاہری بہتی تھیں اور دو زمین دوز جیسے مکہ مزمہ میں نہر زبیدہ اس طرح تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی دو نہریں ہیں یہ نہریں کوثر اور سلسبیل ہیں یا کوثر اور نہر رحمت لیکن ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں تو معلوم ہوا کہ نیل اور فرات بڑی اشرف اور اعلیٰ نہریں ہیں کہ ان کی اصل جنت سے ہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کہ پھر میرے سامنے بیت المامور لایا گیا اس طرح کے بیت المامور تک پہنچایا گیا اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آیا اور بیت المعامور جو ہے وہ فرشتوں کا قبلہ ہے کعبۂ معذمہ کے مقابل ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور بعض روایات میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے وہاں فرشتوں کو نماز پڑھائی جیسے بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھائی اسی طرح یہاں فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی اللہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں یہ نور سدا سماں پہ بندا یہ سدرا اٹھا وہ عرش صفوف سماں نے سجدہ کیا ہوئی جو اذا تمہارے لیے تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا یاد رکھیے کہ دین فطرت دودھ کی شکل میں دکھائی گئی دودھ ہی دنیا میں انسان کی پہلی غذا ہے اس کا رنگ سفید ہے اور سفید رنگ تمام رنگوں کی اصل ہے فطرت کی اصل شریعت کی اتباع ہے انتہا وصول الا اللہ ہے آج بھی جو خواب میں دودھ پیئے تو اس کی تعبیر فطرت علم دین اور اسلام پر استقامت ہوتی ہے اگرچہ شہد بھی اچھی چیز ہے مگر اس میں دودھ کسی سفیدی اور صفائی غذائیت نہیں ہے تو یہ شراب جو تھی جنتی تھی شراب طہور جو پاک کرنے والی ہے تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ قبول کیا تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ وہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے یعنی نماز کی فرضیت لا مقام میں پہنچ کر ایسے مقام پر ہوئی جہاں نہ مکان تھا نہ مقام نہ یہاں تھا نہ وہاں یہ خاص تحفہ تھا جو امت مصطفیٰ کو حضور کی مارفت دیا گیا اور حضور علیہ السلام تو پہلے سے ہی نمازیں ادا کرتے تھے سرکار پر ہر دن میں پھر پچاس نمازیں فرض کی گئیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر میں واپس ہوا اللہ اکبر اور حضرت موسا علیہ السلام پر گزرا تو چھٹے آسمان پر معلوم ہوتا ہے کہ واپسی میں حضور نے تمام نبیوں سے اسی ترتیب سے ملاقات کی جس ترتیب سے جاتے وقت ملاقات کی تھی یہی سواریوں کا حال تھا کہ براق رف رف وغیرہ جس ترتیب سے حضور کو لے گئے تھے اسی ترتیب سے واپس لائے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم دیا گیا میں نے کہا ہر دن پچاس نمازوں کا حضرت موس علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن پچاس نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی تو یہ ہے حضرت موس علیہ السلام کا علم غیب کہ امت مصطفیٰ جو ان کے بہت بعد ہے اور طاقیامت رہے گی ان کی طبعی کیفیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خبردار ہیں تو کیا نبی پاک علیہ السلام خبردار نہیں تھے کیا نبی پاک و سلام خبردار نہیں تھے اگر نمازیں پچاس رہتیں تو چوبیس گھنٹوں میں پچاس نمازیں سخت بھاری پڑتی نمازوں کے بعد کوئی وقت ہی نہ بچتا جو دوسرا کام کیا جاتا کھانا کمانا سونا وغیرہ سب بند ہی ہو جاتے یاد رکھیں کہ طاقت سے زیادہ کی تکلیف دینا رب کا قانون نہیں یہاں تکلیف نہیں کیونکہ یہ حکم امت تک پہنچا ہی نہیں امت تک تو پہنچا ہی نہیں تھا نا امت تک تو بھی پہنچا ہی نہیں تھا جب ان تک پہنچا تو آسان بن چکا یعنی جب امت تک پہنچا تو پچاس سے پانچ ہو گیا آسان ہو گیا لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ جس پر جو حکم جو ہے طاقت کے مطابق نہ ہو تو حکم کیوں دیا گیا تو یہاں ہم تک آسان ہو کر پہنچا تو بہرحال حضرت موس علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ آپ کی امت ہر دن پچاس نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی اللہ کی قسم میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہائے ہائے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر دن رات میں صرف دو نمازیں فرض کی جنہیں وہ ادا نہ کر سکے اس لیے آپ یہ فرما رہے ہیں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مانی جاتی تو شاید ہفتے میں ایک نماز رہ جاتی شاید یا پانچ پانچ والی جو حدیثیں ہیں وہ اگر سرکار ایک دفعہ اور چلے جاتے تو شاید نماز معاف ہو جاتی مطلب کہنے والے تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن یہاں یہ عرض کروں کہ جو کچھ بھی تھا ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے مطابق ہی ہو رہا ہے یہاں پر معاملہ اور نبی پاک علیہ سلاط وسلام کو کیا معلوم نہیں تھا کہ میری امت نماز نہیں پڑ سکے گی لیکن یہ معاملہ وہی ہے جو ابھی آپ سن چکے ہیں کہ اگر تیموس علیہ السلام تو اللہ کا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ سرکار کے رختار پر خدا کو دیکھ رہے تھے آقا بار بار رب کا دیدار کرتے تھے اور وہ وہ آنکھیں دیکھتے تھے جو خدا کو دیکھ کر آ رہی ہیں اسی لیے یہ آنا جانا آنا جانا کا سلسلہ تھا جب پانچ نمازیں رہ گئیں تب بھی پیاس نہ حضرت مفت علیہ السلام کی بجی نہ شوق میں کمی آئی تب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں یعنی پھر دیدار کر کے آئیں پھر میں ان آنکھوں کو دیکھوں کہ جو دیدارے خدا کر کے آئی ہیں تو یہ معاملہ ہے تو بہرحال حضرت موس علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے اور اسی سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے اللہ اکبر یاد رکھیے یہاں یہ نقطہ وہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا دوسرے لفظوں میں سن لیں اللہ تعالی ارحمرحین ہے حضور روف الرحیم ہے مگر امت مصطفیٰ پر رحم آیا ہے تو جلال والے نبی کو حضرت موس علیہ السلام کو جلال والے نبی تھے یہ آخر کیوں چند بجے ہیں ایک یہ کہ اللہ چاہتا تھا کہ دکھا دیا جائے کہ اللہ کے مقبول بندے باد وصال لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں حضرت موس علیہ السلام اپنے مثال سے تین ہزار سال بعد مسلمانوں کی مدد یہ کر رہے ہیں کہ پچاس نمازوں کی پانچ کرا دی اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ اللہ جسے جو دیتا ہے اپنے مقبولوں کے ذریعے وسیلے سے دیتا ہے رب نے یہ رعایت دی کہ پچاس نمازوں کی پانچ کر دی مگر حضرت موس علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت موس علیہ السلام بھی رب سے عرض معروض کرتے ہیں تو حضور کے ذریعے سے کر رہے ہیں حضرت مصع علیہ السلام نے خود ہی اللہ سے یہ نہیں کہہ دیا کہ یا اللہ پچاس نمازیں زیادہ ہیں بلکہ حضور کی معرفت کہا کہ اے لوگوں تم بھی اے گویا سے فرما رہے ہیں کہ میں جب حضور ہی سے عرض کر رہا ہوں اور حضور اللہ کی بارگاہ میں جا کے نمازیں کم کرواتے جا رہے ہیں تو جب میں نبی ہو کر حضور کا توسل اختیار کر رہا ہوں تو اے امت مصطفیٰ تم بھی حضور کے وسیلے سے دعا کرنا تم بھی نبی پاک علیہ السلام کے تبسل سے دعا کرنا اور آقا کے وسیلے سے دعا کرنا اللہ اکبر اور پھر یہ وجہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلات وسلام کو بار گاہ میں ایسی بار ہے کہ بار بار حاضر ہو سکتے ہیں دیکھیے حضور نے یہاں سے ہی دعا نہ کر دی بلکہ بار بار حضرت موسا علیہ السلام اور رب کے درمیان آتے جاتے رہے اس اللہ نے پانچ پانچ نمازیں کم کی اللہ نے بھی ایک بار ہی پینتالیس نہ کم کر دی بار بار محبوب کو بلاتا رہا ہے کیا بات ہے مدینے کی بہرحال اور یہ بھی نکتا ہے کہ حضرت موس علیہ السلام چاہتے تھے کہ محبوب بار بار رب کو دیکھ دیکھ کر آتے ہیں اور میں محبوب کی آنکھوں کو بار بار دیکھتا ہوں اور سارے مصطفیٰ جمال کدریا کا آئینہ تھے دور والی دعائیں دیدار آج قبول ہو رہی ہے وہ تمنا آج پوری ہو رہی ہے امت کا بہانہ تھا کام اپنا بنانا تھا اس لیے کہ حضرت منس علیہ السلام منتخب ہوئے ورنہ یہ بات کوئی اور نبی بھی عرض کر سکتا تھا اللہ اکبر کبیرہ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صند اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چنانچہ میں واپس ہوا تو اس نے مجھ سے دس نمازیں کم کر دی پھر میں حضرت موسی علیہ السلام کی طرف لوٹا میں پھر رب کی طرف لوٹا مجھ سے دس معاف فرما دی میں پھر حضرت موس علیہ السلام کی طرف لوٹا انہوں نے پھر وہی کہا میں پھر لوٹا مجھ سے دس اور مواف فرما دی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا انہوں نے پھر وہی کہا میں پھر لوٹا رب نے مجھ سے دس اور معاف کر دی تو یہاں دس دس نمازوں کی معافی کا ذکر ہے جو کہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور دوسری روایات میں آدھی نمازیں معاف کر دیں اور ایک روایت میں ہے کہ پانچ پانچ معاف کر دی تو یہ پانچ پانچ والی جو ہے نا یہ مفصل ہے تفصیل سے ہے یہاں دو بار کو ایک بار شاید کہہ دیا گیا اس لیے دس دس کا ذکر ہے تو روایات میں کچھ میں اجمال ہے کچھ میں تفصیل ہے اس لیے یہاں پر جو ہے 10 دف, دف کا ذکر ہے اور تفسیر یہ ہے کہ پانچ پانچ نمازیں معاف اور حضور اسی رات دس دفعہ بار گاہ خدا میں حاضر ہوئے ایک دفعہ تو پہلی بار اور نو دفعہ حضرت امو علیہ سلام اور اللہ تعالی کے درمیان تب نمازیں پچاس کی پانچ ہوئی امید آپ سمجھ گئے ہوں گے تو فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت اموس علیہ السلام کی طرف لوٹا انہوں نے پھر وہی کہا میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن پانچ نمازوں کا حکم دیا گیا یعنی میں نے آخری بار حضرت مصع علیہ السلام سے کہا کہ نمازیں پینتالیس معاف ہو گئیں اور پانچ باقی رہیں اس سے معلوم ہوا کہ حکم شرعی عمل بلکہ مقلفین مطلب کی خبر سے پہلے بھی منسوخ ہو سکتا ہے دیکھو مواف شدہ پینتالیس نمازوں کا حکم ہوا مگر مسلمانوں نے نہ تو ان پر عمل کیا نہ ادا کی کہ منسوخ ہو گئیں حضور کے علم میں آئیں نسخ سے پہلے حضور کا علم ہی کافی ہے نسخ سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا علم ہی کافی ہے اللہ اکبر تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حضرت موس علیہ السلام کی طرف لوٹا انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے میں نے کہا ہر دن پانچ نمازیں انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن پانچ نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی انہیں عام مسلمان پانچ نمازوں کی پابندی نہیں کیا کر سکیں گے سستی کیا کریں گے اور یہ حضرت مس علیہ السلام کا فرمان بالکل درست ہوا دیکھ لیں آج مسلمان زکوٰۃ حج جہاد مسجدوں کی تعمیر بڑے شوق سے کرتے ہیں روزے کے لیے بچے جدیں کرتے ہیں مگر نماز کا پابند کوئی کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کی پابندی نصیب فرمائے آمین تو بہرحال فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کہ میں نے آپ سے لو پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے اچھی طرح آزما لیا ہے آپ پھر اپنے رب کی طرف لوٹئے آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں یعنی نمازیں پانچ سے بھی کم کر دی جائیں تو شاید حضرت مس علیہ السلام کا مقصد یہ ہوگا کہ دن رات میں ایک یا شاید ہفتے میں ایک نماز ہو جائے شاید واللہ علم تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اتنے سوال کر لیے کہ اب شرم کرتا ہوں لیکن میں راضی ہوں تسلیم کرتا ہوں تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ پروگرام پہلے سے ہی طے شدہ تھا ورنہ جب نو بار حضور علیہ السلام نے بے جھچک عرض معروف کر دی تو اب کیوں حیائی یہ طے شدہ پروگرام ہے اللہ اور اس کے محبوبوں کے درمیان ہائے ہائے اللہ اور اس کے محبوبوں کے درمیان یہ طے شدہ پروگرام ہے جس میں نبیوں کی شان سرکار کی شان خدا کی رحمت ہر چیز شامل اور ہر چیز بیان ہو رہی ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ تو آقا تو السلام سلام فرماتے ہیں کہ پھر میں جب آگے بڑھا تو پکارنے والے نے پکارا کہ میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی اپنے بندوں سے تخلیف کر دی یعنی نمازیں پڑھنے میں کم کی گئی ہیں ثواب میں کم نہیں کی گئی مسلمان پڑھیں پانچ مگر ثواب پچاس ہی کا پائیں گے انشاءاللہ اللہ کبار کب کا ہو تو یہ صرف ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور اس کی شرح بھی میں نے کوئی زیادہ طویل بیان نہیں کی بلکہ کچھ اختصار کے ساتھ اس ڈر کے ساتھ کے کہیں لائٹ نہ چلی جائے مختصر بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ آیت مقدسہ جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کی ہے اور سبحان اللہ مین المسد الحرام عل المسد الفصا یہ نبی کریم علیہ السلام کے معراج کے جانے کا بیان ہے اور معراج سے واپسی کا جو بیان ہے وہ اللہ تعالی سورہ نجم میں فرما رہا ہے اذا ہوا ترجمۂ ایمان اس پیارے تارے محمد کی قسم جب یہ میراج سے اترے سبحان اللہ, سبحان اللہ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے سرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے وہاں فلک پر یہاں زمینیں رچی تھی شادی نچی تھی ڈومے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات ہاتھ اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ ارش تک تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئی نے تھے یہ جومہ میزا بے زر کا جومر آ رہا کان پر ڈھلک کر کھار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے دلہن کی خوشبو سے مست کپڑے نسیم گستاخ آچلوں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بند ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو طلبوں کا ان کے دوون بنا وہ جنت کا رنگ و گن جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جو ہم بھی وہاں ہوتے خا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام و کے دن لکھے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی امر وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھا نہ لایا کے ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے جلک سی قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دلہا کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے تھکے روح المی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے یہ سن کے بے خود پکار اٹھا نثار جاؤں کہاں ہیں آپا پھر ان کے طلبوں کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے بڑ اے محمد کریم ہو احمد قریب آ سرور مجد نثار جاؤں یہ کیا نگا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنت کہیں تقاضے مثال کے تھے خرط سے کہہ دو کہ سر جکا لے گا سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے ادھر سے پے ہم تقاضے آنا ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حد کا سامنا تھا جلال و رسمت ابارتے تھے بڑے تو لیکن ججکتے ڈرتے سے جھکتے ادب سے رکتے جو قرب ان کی روش پر رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کمانے امکان کے جھوٹے نک تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے زبان کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت سنی دن یہاں جو کہا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے جو بات سننی تھی سن چکے تھے زیا کچھ عرش پہ یہ آئیں کہ ساری کندیلیں جل ملائیں حور خرشید کیا چمکتے چراغ موں اپنا دیکھتے تھے اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کہ نہ کہ وہ ہی نہ تھے ارے تھے خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوا کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑ کے آ لیے تھے اور پھر فرمایا نبی رحمت شفیع امت رضا للہ ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت غدا پہ للہ ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت ہم سب پہ للہ ہو عنایت ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے ماں بٹے تھے آمین اللہ عمین تم عامین ہما مدیر سنا جا خدا کیے کرم بجتے خریدے خدا کیے بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری سرکاریں مردین بردو جھولی میری کاغذار مردین بردو جھولی میری سرکاریں مردین دولت کر میں نہ جاؤں گا کالی بھر دو میری سرکاریں مردین دولت کر میں نہ جاؤں گا کالی کچھ نوازوں کا ہو آتا ہو کچھ نواب کس دل پا ہو ادھر سے آیا تم بن کر سوالی واپو کس دل پاٹا ہو ادھر پہ آیا تم بن کر سنواری تمہارے آسان نہیں پاتا تمہارے کوئی بھی دل سے والی مانگنے والا نہیں جاتا بردھولی میری کریں مردین بردھ جولی میری کاشدار مردین بردھولی میری سرکار مردین لوٹ کر میں نہ جاؤں گا پالی کچھ نواسوں کا سج آتا ہو کچھ نواسوں کا سز آتا ہو ادھر سے آیا تم بن کر سوالی تم زمانے کے محتار ہو یا نبی بےکوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا گر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو, یا I made it home غریبوں کے وہ ساری ہو یا نبی بھرگ جھولی میری سرکاری مرد نہ جھولی میری سرکاری مدنا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا پالی ہم ہے و مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں ہیں ہم سے ہارے ہوئے یا نبی خوش خوشگوار ہمیں ہمیں بھی تجوی کچھ گزارا ہمیں بھی تجو پہ آئے ہیں ڈولی ہوئے برد ڈھولی میری نہ جینا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا بھائی مارت گمانا کھر جائیں ہم <سلام> حالتیں دیکھ کسی کس کو دکھنا ہے ہم تمہارے بھیکاری ہیں یا مصطفیٰ ہم تمہارے بھیکاری ہیں یا مصطفیٰ کس کے آگے ڈالا گردھولی پر جاؤں گا پائی سب سے پائی ہو سالے مرحبا دو نو عالم کے والی ہو مرحبا دو نو عالم کے والی مرحبا دو نو عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چم کا ستارہ جس پہ نزل کرم تم نے ڈالی اس کی قسمت کا چم کا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی ہر گھولی میری ہر پالے مدنا گوٹ نہ جاؤں زندگی پر دیپ دہی بوبی میں سب کی بجالی زندگی کی محمد کا پیارا نواسا وہ محمد کا پیارا نواسا دلے میں گر بن کر وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کا کالی جو ابن مرتضان کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ مزارہ کے چین میں دین خدا کی شان بحالی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حضات کتنی عظیم حضرت شبیر کی حضات میں چاہے پشک سال میں مہبان کروانا میں چاہے خشک سال میں سجدے میں سر کے محمد کے لال میں سجدے میں سر کے محمد کے لال میں تو زندگی دی کی محمد کا پیارا نواثار او محمد کا پیارا نواسا جس میں سجدے میں گردن کا ٹالی او محمد کا پیارا نواسا جس میں سجدے میں گردن کا ٹالی حصر میں جسم متے کہیں گے خوشی سے ہاں متیے کہیں گے خوشی سے حسن ان کو دیکھیں گے جس کم متیے کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن جی کی ہے شام اب تین آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد مجھ جن کی شام میں سب سے میرا میں سر کے روز پیشے کھڑا ہوں گے اس دھری ہوگی گنا ہنگاروں میں دیکھے گئے آتے ہوئے ندی کل دیکھیں گے مچی ایک دور ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی آ رہے ہیں محمد جن کی ہے شا یہ سب سے منگا سرے نشر گنہ گاروں سے پورش جس دھڑی ہوگی یقیناً ہر بسل کو اپنی بخش کی پڑی ہوگی سبھی کو آس آپ پیارے آکا کی لگی ہوگی ऐसे में मोहम्मद की सवारी आ रही पुकारेगा जमाना उस घड़ी सुख दर्द के मारो पुकारेगा जमाना उस घड़ी सुख दर्द के मारो नजबराओ गुना मारो मजब्राओ गुना गारो आ रहे हैं دیکھو محمد جن کی ہے شاہ یہ سب سے نیرالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شاہ یہ سب سے نیرالی اس کے جلدی کیس ہے یہ اجالا کیا ہے اس کے کی چھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف جی گائے ہے رت سگا کیا ہے ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا جنا پر ماں کے تیرا کیا ہے سب کا پیارے کی حیا کا نہ نلے مجھ سے حساب بس بے پوچھل جائے تو لانا کیا ہے بیوسی ہو جو مجھے پورش سے آمان کے بعد دوستوں کیا کم خوش وقت سمن کیا ہے اللہ لهو بس سماه ان يوام سن او وين معروف زين سبا انت هو حسين جانا ہے اللہ کی رحمت شامی رال ہوئی رب سلیم امتی کی سداؤ کا صدقہ نصیب ہوا ان شاء اللہ بجلی کی طرح تیزی سے گزر جائیں گے اگر شاہمات امال سامنے آ رب کو راضی کیے بغیر مر گئے اس کے حبیب رٹ گئے تو یہی پور سے رات ہے جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ مجرم کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہا ہوگا اور اتنے بڑے بڑے آکڑے ہوں گے جو مجرموں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں گرا رہے ہوں گے اب ہم تو جانتے نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں ہمارا رب کی خفیہ تدبیر کیا ہے سارے راستے طے کرتے کرتے گرتے پڑتے کسی طرح ٹوٹتے پھوٹتے پور پھوٹ سرا تو پہنچے اب پتہ نہیں وہاں کیا عالم ہوگا وہاں سے کیسے گزرنا نصیب ہوگا پولی سے رات چل پاؤ رکھے تو گزرنا ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں کچھ بھی نہیں پتہ ارے دنیا میں بھی کوئی تھوڑا بہت کسی کو خطرہ لاحق ہو تو نیندیں اڑ جاتی ہے چین برباد ہو جاتا ہے پتہ چلے کہ صبح پیچھی ہے کورٹ میں جانا ہے تو رات نیند نہیں آتی اس کے تعلقات اس کے تعلقات ڈھونڈتے پکڑتے اس کو مناتے اس کو راضی کرتے وہاں تو آکا کی شفات کام آئے گی اللہ کی رحمت کام آئے گی اور یہ وہ دین ہے جس دن حاضر ہونا ہی ہونا حساب کا دن ہے یہ سارے معاملات یہ کئی ارشادات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں آیاتوں میں موجود ہیں کتنی باتیں کتنی باتیں عدیسوں میں موجود ہیں لیکن کیا کرے کیا کرے کیا کرے اس آخرت کے دن کی تیاری کا ذہن بنتا ہی نہیں ہے اس پور سراج سے بجلی کی تیزی کی طرح گزر جاؤ یہ سوچ بنتی بھی تو نہیں آتی بھی تو نہیں ہے میرا میرے سدک کا ایک رسالہ ہے پور سرا کی دہشت اتنا اتنا سبق آمود عبرت والا رسالہ ہے اللہ لا لال لا. ایک کاش اسے پڑھنا نصیب ہو جائے وقت. نیت کر لو مبنی چینل کے ناظرین اور سر کا اجتماع نیت کر لو پل سراگ کی دہشت رسالہ لیں گے اور اسے سے سات دن میں ستائیسویں رجب سے پہلے پہلے پڑھنے کی کو نیت کرتا ہے مدی جہاں کے ناظرین بھی مقبد المدینہ سے لے لیں اور انٹرنیٹ پر ویب سائٹ پر بھی اس کو حاصل کر سکتے پتہ چلے یہ پل فراغ کی دہشت کیا نہ بھی پل سراگ کی دحشت ہے اللہ تعالی میرے